اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنی رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا تو اب رہ گئے ہارے ہوا ہے میں